کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتن سنگت ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنی والے نہ ہو